نحمده ونصليه ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله وعلىله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اقريده محمد کے ساتھ اقريد یہاں صلی الله علیه و علی وسلم پر درود و سلام پڑھیے اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى ال ان سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم وس پیارے بھائیوں اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کتاب الع بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ لارے کتاب عطا فرمائی جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز موجود ہے جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس پر عمل کر کے ہم اپنے بگڑے ہوئے کام بنا سکتے ہیں اور انسان جب اس کتاب پر عمل نہیں کرتا قرآن و حدیث کے اصول سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے اپنی گھریلو زندگی شریعت کے خلاف گزارنے سے زندگی برباد ہو جاتی ہے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور قبر و آخرت میں بھی بربادی ہے گھریلو بے سکونی بے چینی اور نا اتفاقی کا وہ شکار ہو جاتا ہے یقینا نجات قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے پیارے و محترم بھائیوں ہر انگریزی ماہ کے پہلے بدھ کراچی میں ہم جمع ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں معاشرے میں پائے جانے والی کسی اہم برائی کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے نقصانات کا ذکر ہوتا ہے اور اس کا علاج اور اس سے بچنے کے طریقے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں آج کا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے جس کا عنوان عقل کا دشمن ہے یہ ایک دشمن ہے جس نے مسلمانوں کی عقل کو تباہ و برباد کر دیا ہے جس سے گھر کے گھر اجڑ گئے گھریلو سکون چین برباد ہو گیا یہ ایک ایسا دشمن ہے جس کی وجہ سے انسان بسا اوقات تباہی و بربادی کے ایسے گڑے میں گر جاتا ہے جس سے واپسی ممکن نہیں ہوتی یہ ایک ایسی برائی ہے جو بسا ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتی ہے یہ ایک ایسی برائی ہے جو شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے وہ برائی جسے ہم نے عقل کا دشمن قرار دیا جسے روایتوں میں عقل و دانش کا دشمن کہا گیا وہ غصہ ہے جب انسان غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور اس عقل کے دشمن کو قابو کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو غصے کے اندر وہ،, وہ کام کر لیتا ہے جو اس کے وہم و گمان سے باہر ہوتے ہیں تباہی اور بربادی کو اپنا مقدر بنا لیتا ہے در حقیقت غصے کو قابو میں رکھنا پرہیز اور تقوی کی علامت ہے اور تقوی اور پرہیز اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے سورت الحجورات 26 پارہ آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین اشاد فرماتا ہے ان اکرم کم این اکم بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے سورہ سوریہال عمران چوتھا پارہ آیت نمبر ایک سو تینتیس اور ایک سو چونتیس ون تھرٹی تھری اور ون ہنڈریڈ تھرٹی فور اللہ رب العالمین جنت کا ذکر فرماتا ہے پریشاد ہوتا ہے للمتقین جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی پرہیزگار متقی وہ کون لوگ ہیں اللہ یون فکون فص یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور تندستی خوشی غمی ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں الکا اور الہیزگار لوگ غصہ پینے والے ہیں اور پرہیزگار لوگ لوگوں کو معاف کرنے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اللہ رب العالمین کے نیک بندے قان مجید فوقان حمید پر عمل کرنے والے تھے جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی تو ان کی دلی کیفیات پر بہت ہی اچھا اثر ہوتا اور ان کی تقوار اور گاری اور مزید بڑھ جاتی جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو وہ فوراً اس پر عمل کرتے حضرت امام میں رضالی علیہ ایک اللہ کے نیک بندے کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ان کا شیر خوار بچہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کی کنیز گرم گرم سیخ لے کر آ رہی تھی غلطی سے وہ سیخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور بچے پر گری اور بچے کا انتقال ہو گیا یقینا یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا ان بزرگ علیہ رحما وہ شدید غصہ آیا رنج اور غصے کی کیفیات کی چہرے پر ظاہر ہوئی چہرہ سرخ ہو گیا اس کنیز نے کریمہ کی تلاوت کی اور جب وہ اس آیت کے اس حصے پر پہنچی پرہیزگار لوگ غصہ پینے والے ہوتے ہیں آپ کو یہ سننا تھا کہ آپ نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو پی لیا پھر اس نے آگے آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ول آفیناس نیک پرہزگار لوگ لوگوں سے درگزر کرنے والے انہیں معاف کرنے والے ہوتے ہیں آپ علیہ رحمان نے فرمایا میں نے تیری خطا معاف کر دی اس نے اگلا حصہ تلاوت کیا اللہ شب المحسین اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے آپ علیہ الحمن نے فرمایا جا میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کیا محترم و پیارے بھائیوں شاید کریما میں غصہ پینے کا ذکر ہے لوگوں سے درگزر کرنے کا ذکر ہے احسان کرنے کا ذکر ہے اور ایسے لوگوں کو متقی قرار دیا گیا اور فرمایا گیا جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی اور اس واقعے سے ہم نے سنا کہ اللہ کے نیک بندے اور پاک کو سنتے تو عمل کے لیے فوراً تیار ہو جاتے انشاءاللہ ہمیں بھی قور پاک پر عمل ضرور کرنا ہے اس آیت کریم میں غصہ پی جانے کا حکم پہلے ہے اور معاف کرنے کا ذکر بعد میں ہے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ معاف وہی کر سکتا ہے جو پہلے اپنے غصے کو پی لے قرآن حمید سورہ شورا آیت نمبر فورٹی تھری تینتالیس پچیسوں پارہ اشاد ہے غف بے شک جس نے صبر کیا ظلم پر ایزا پر وہ غفرا اور معاف کر دیا اور بدلہ نہ لیا ان نظار کا لمن عظمل امور بے شک یہ کام ہمت والے کام ہے عشایت کریمہ پر بھی غور کریں پہلے صبر کا ذکر ہے پھر معاف کرنے کا ذکر ہے صبر نام ہے برداشت کرنے اور غصہ پینے کا نیج عشاہد کریمہ سے یہ معلوم ہوا غصہ پینے والوں کو اور معاف کرنے والوں کو قرآن پاک با ہمت قرار دے رہا ہے اس آیت کریمہ سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو غصہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہادر ہیں ہمت والے ہیں اور غصہ پینے کو اور معاف کرنے کو بزدلی قرار دیتے ہیں سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی سوچ اچھی ہو سکتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ ہے یقیناً وہ فیصلہ درست ہے بہترین ہے کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام میں اشاعت فرماتا ہے سورت النجم آیت نمبر تین اور چار میں پارے کا پانچواں رکوان ہوا ان هُوَ إِلَّا وَحْيُن یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ تو وہی اللہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہادر کسی قرار دے رہے ہیں ہمیں یہ غور کرنا ہے بخاری شریف کتاب الدب سیونٹی سکس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قولا حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بےشک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لئی الشَّدِيدُ بے <بِالصُرَعَتِي> وہ شخص بہادر اور پہلوان نہیں جو کسی کو زمین پر پچھاڑ دے انم شدید بلکہ بہادر وہ شخص ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کے وقت وہ غصے پر قابو پالے اور اپنے آپ کو بے قابو نہ ہونے دے اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث پاک جو مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود ہے پانچویں جیل صفحہ نمبر 367 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد کل کلسرتی کلس کل اسور بہادری اور مکمل بہادری بہادری اور مکمل بہادری بہادری اور مکمل بہادری یعنی گویا کہ آپ نے یہ تین مرتبہ اشاد فرمایا فرمایا بہادری اور مکمل بہادری یہی ہے ارجل یغ دبو ایک وہ شخص جسے غصہ آئے اور وہ شدید غصے میں مبتلا ہو جائے وہ وَجْهُهُ مر وجہ اور اس کا چہرہ سرخ ہو جائے وہ یک و ہو اور اس کے غصے کے مارے کھڑے ہو جائیں گہ تو بہادر اور کامل بہادر صرف وہی وہ ہے جو اس عالم میں بھی اپنے غصے پر قابو پال مجھے تو کون ہمیں راحتی سے تو رہنمائی کے لیے کافی ہے غصہ پینے والا لوگوں سے درگزر کرنے والا معاف کرنے والا احسان کرنے والا بزدل نہیں ہے وہ بہادر ہے باہمت ہے باوقار ہے با ہے ہاں میں بے قابو ہو جانے والا وہ بزدل ہے وہ بے ہمت ہے سورتور آیت نمبر 36 اور 37 36 چھتیس اور سینتیس پچیس پارے میں غصہ پینے والوں کی شان بیان کی گئی اور ارشاد فرمایا گیا پما تم منش ان پمتا ایات دنیا بس جو کوئی بھی چیز تمہیں دی گئی دنیا کے اندر تو یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے وما عند خیر اور جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ اس سے بہتر ہیں وہ اب و ہمیشہ رہنے والی ہیں وہ جنت کی ابدی نعمتیں کس کے لیے ہیں للین امنو ان نیک لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ اعلیٰ بہن اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں والذین لدی نہ یجتا والفواحش اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ اور بےغیائی کے بڑے بڑے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں وہ ادا ماں و دبو اور جب وہ غصے میں آ جاتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں غصہ پی جاتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں مجید فوقان حمید ایمان والوں اللہ کا بھروسہ کرنے والوں گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے والوں اور غصہ پینے والوں اور معاف کرنے والوں کے لیے جنت کی ابدی نعمتوں کی خوشخبری سنا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیک وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے سوال کیا اس روایت کو امام آحمد بن حمل رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی مسند میں ذکر کیا دوسری جلد صفحہ نمبر 175 انہو فائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما دینی من غد اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا عمل ہے جو مجھے اللہ کی ناراضگی سے بچا لے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا لا تغضب غصہ نہ کیا کر امام تبرانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کو ذکر کرتے ہیں الترغیب و ترغیب تیسری جلد صفحہ نمبر تین سو پر یہ روایت موجود ہے عن تعالی عنہ سے مروی ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے یو دل و نیل مجھے جنت میں لے جائے اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا لا تغضب تو غصہ نہ کیا کر وہ لقل اور تیرے لیے جنت ہے یعنی تو غصہ نہ کر تو جنت میں داخل ہو جائے گا بخاری شریف میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گیا اب اشارت فرماتے ہیں صبر این صبر غصے کے وقت یعنی غصے کے وقت برداشت کرنا اور غصے کو کنٹرول میں رکھنا ایندل عصا عتی اور لوگ جب برائی کریں برا سلوک کریں اس وقت معاف کرنا درگزر کرنا یہ بڑے سعادت مند لوگوں کے کام ہیں اللہ جب لوگ ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے گا خدا اور اللہ تعالی ان کے دشمنوں کو ہلاک فرمائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع فرمایا یقیناً غصہ کرنے کے بھی شمار نقصانات ہیں ان میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر دشمنی موجود ہو تو غصہ کرنے سے دشمنی میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر دشمنی موجود نہ ہو تو غصہ کرنے سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اگر وہ شخص غصے پر قابو کرے اور برائی کا جواب اچھائی سے دے تو اس کی برکت سے بسا اوقات دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں چوبیس سور حامیم آیت نمبر تھرٹی فور اشاد فرمایا والا حسنت والا سئی بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے ادفا بلدی ہی آحسن برائی کو اچھائی کے ذریعے دور کرو دلی بئی نئی نہ ان نہ جب تم ایسا کرو گے تو پھر یہ دشمنی جو تمہارے اور اس کے درمیان پائی جاتی ہے یہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی ولی انہلی <حمين> گویا کہ وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا غصہ پینے اور غصے کو قابو رکھنے کی بے شمار برکتوں میں سے تین برکتیں ایک حدیث پاک میں بیان کی گئیں جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے جسے حاکم نے روایت کیا ترغیب و ترغیب تیسری جلد سفر نمبر تین سو دو پر یہ روایت موجود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا طلاً تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں گی آفی اللہ تعالی اسے اپنی حفاظت میں پناہ دے گا وہ عَلَيْهِ علی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی پردہ پوشی کرے گا وہ فِي خلو فی ہی اور اللہ تعالی اسے اپنی محبت میں داخل فرمائے گا اسے اپنی محبت عطا فرمائے گا تین باتیں کون سی ہیں من اذا اوتیا شکرا ایک وہ شخص جس پر کوئی احسان کرے جسے کچھ دیا جائے تو شکریہ ادا کرے وہ عیدا قدرا غفرا اور جب کوئی اس پر ظلم کرے اور وہ بدلہ لینے پر قادر ہو پھر بھی معاف کر دے درگزر کرے وہ عیدا غدیبہ فتح اور جب وہ غصے میں آ جائے تو خاموش ہو جائے یعنی غصے پر قابو پالے بخاری شریف کتاب ال باب نمبر 76 یعنی چیپٹر نمبر 76 سکس ا ترغیب جلد صفحہ نمبر دو سو ننانوے انبی حریرہ رضی اللہ تعالی ہو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اَنَّ رجلن قال لِلنَّبِي اَوْسِنِي بے ایک شخص نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائی قَالَ آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا لَا تَغْضَبُ تو غصہ نہ کر میرا رن اس نے بار بار یہ سوال کیا کہ مجھے نصیحت کیجیے بار بار آپ نے یہی فرمایا کہ تو غصہ نہ کیا کر دوسری روایت میں اغاوی کا یہ قول بیان کیا گیا مست امام احمد پانچویں جلد سفر نمبر تین سو تہتر افکر تو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا کہ تو غصہ نہ کر تو غصہ نہ نے غور کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا فی الد الغب یجما شر غصہ کرنا تمام برائیوں کی جڑ ہے یقیناً یہ بات بالکل درست ہے امام غزالی علیہ رحمان حضرت امام جعفر بن محمد علیہ رحمت سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا غصہ ہر برائی کی چابی کنجی ہے آپ دیکھ لیجئے غصے کے کتنے نقصانات ہیں حدیث پاک میں فرمایا گیا بسر اوقات انسان کے منہ سے شیطان ایسے کلیمات نکال دیتا ہے کہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے روایتوں کے مطابق غصہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے جیسے شہد میں ایلوہ ڈال دیا جائے تو شہد خراب ہو جاتا ہے غصے کے عالم میں بسا اوقات کوئی کلمہ کفر بک دیتا ہے کوئی قرآن پاک کی بے ادبی کر دیتا ہے یاد رکھیے کہ اگر کلمہ کفر نکل جائے اور وہ شخص کافر ہو جائے تو چاہے وہ شخص تحجد گزار ہو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور جب تک توبہ کر کے ایمان نہ لائے تو کافر رہے گا اگر اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا غصے کے عالم میں بسا اوقات زبان سے طلاق جاری ہو جاتی ہے اور یہ مسئلہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ غصے میں بھی طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے غصے کی وجہ سے مار دھار قتل و غارت گری والدین کی دل آزاری اور غصے کے عالم میں انسان اپنے گھریلو سکون کو برباد کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس اوقات وہ غصے کے عالم میں اپنے والدین کو ایسا ناراض کر دیتا ہے کہ ان کے دل سے بدعا نکل جاتی ہے اور اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے غصے کے عالم میں انسان جب ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے اس کی عقل اور اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے عزت سے محروم ہو جاتا ہے عداوتیں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ قریبی ساتھیوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے سچ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے کہ غصے سے بچو غصے سے بچو اور راوی نے سچ فرمایا کہ غصے سے بچنے کا حکم اس لیے دیا کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے ابھی آپ نے سنا کہ غصہ ایمان کو برباد کرتا ہے کنزل امال تیسری جلد صفحہ نمبر 140 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد المان غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے جیسا کہ ایلوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے ایک غلط فہمی کا اضافہ کر دیا جائے کہ کوئی یہ نہ سمجھے غصہ ہر حال میں حرام ہے بعض صورتوں میں غصے کا اظہار کرنا جبکہ شریعت کے دائرے میں ہو وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض اوقات اس کا اظہار واجب و ضروری ہوتا ہے مثلاً جب لوگ شریعت کی نافرمانی کرے تو اس پر ناراضگی کا اظہار کرنا ضروری ہے سورت العراف آیت نمبر 150 سو پارہ ارشاد فرمایا رجا موسا الا قومی غد بانا جموسا علیہ سلاۃ وسلام کے کوہتور جانے پر پیچھے سے آپ کی قوم بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی والما رجا موسا الا قومی اور جموسا علیہ سلاۃ وسلام اپنے قوم کی طرف پلٹ کر آئے اور آپ نے اپنے قوم کے اس معاملے کو دیکھا آپ جانتے تھے کہ میری قوم اب شرک میں مبتلا ہو چکی ہے غد اسیفن تو افسوس کرتے ہوئے اور انتہائی جلال اور غصے کے عالم میں آپ تشریف لائے حضرت عائشہ صدیقہ دیگر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ کیا ہو لیکن جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ناراض ہوتے تھے سورت التحری آیت نمبر نو اٹھائیسویں بارے میں ارشاد ہے یا ایوہن نبی دل الكفار والمنافقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے واغ علیہم ہم اور ان پر سختی فرمائیے تمام روایتوں سے معلوم ہوا غصہ فی نفسی برا نہیں ہے وہ غصہ برا ہے کہ جو ذاتی مفاد کے لیے ہو جس میں انسان بے قابو ہو جائے اور شریعت کے خلاف وہ اقدامات اٹھائے اس پورے بیان میں جہاں بھی غصے کی مذمت ہے تو اس سے مراد ناجائز غصے کا اظہار کرنا ہے لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے جہاں ہمیں غصہ کرنا چاہیے اور ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے وہاں ہماری پشانی پر بل نہیں آتے اگر ہمارا بچہ نماز ادا کر دے جھوٹ بولے تو غصہ نہیں آتا اور دنیا کی خاطر صرف نمک کچھ کم یا زیادہ ہو جائے تو غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں جب ہم سمجھ گئے کہ غصے کا ناجائز اظہار انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیتا ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ غصے کو بالکل ختم کرنا مقصود نہیں بلکہ قابو میں رکھنا مقصود ہے اور غصے کو شریعت کا تابع بنانا مقصود ہے جیسے آگ آگ کو بالکل ختم کرنا مقصود نہیں بلکہ آگ کے فوائد بھی ہیں آگ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے گرمی حاصل کی جاتی ہے آگ بہت ساری چیزوں کے پکانے میں کام آتی ہے لیکن اصل مقصود ہے اس آگ کو کنٹرول کرنا اگر یہ آگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر یہ پوری مکان کو گودام کو دکانوں کو جلا دیتی یہی عالم غصے کا ہے تو ان تمام باتوں سے واضح ہوا کہ غصہ جو ناجائز ہے اور اس کا اظہار ناجائز ہے اس غصے کا قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس طرح کا اظہار کرنا غصے کا ناجائز ہے نہ درست ہے اگر ہم اسے قابو میں نہ رکھیں تو یہ آگ کی طرح ہمیں اور ہمارے ارد گرد ماحول کو جلا دے گا اسے قابو میں رکھنے کے لیے چند باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو انسانی عقل انسان کے قابو میں نہیں رہتی بلکہ شیطان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے شیطانی ہاتھوں میں انسان کھلونا بن جاتا ہے شیطان جس طرف چاہتا ہے بندہ اس طرف لڑک کر چلا جاتا ہے ایک بزرگ علی رحم فرماتے ہیں کہ بے وقوفی نادانی کی اثر اور جڑ غصہ ہے اللہ کے نیک بندے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے شیطان نے بہت گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن شیطان ناکام رہا آخر کا شیطان انسانی صورت میں سامنے آ گیا اور کہا میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کیوں کہنے لگا میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں آپ مجھ سے دوستی کر لیجیے وہ اللہ کے نیک بندے تھے ہر معاملے میں قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرتے آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے شاد فرمایا انہو لکو مبین بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے میرا رب تجھے کھلا دشمن قرار دے اور میں سے دوستی کروں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس نے کہا کیونکہ میں آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں تو میں آپ کو چند وار بتانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے میں انسان کو گمراہ کرتا ہوں ان واروں میں سے جو سب سے خطرناک وار ہے وہ یہ ہے کہ میں انسان کو غصے میں مبتلا کر دیتا ہوں اور جب انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے تو میں اس کے اندر داخل ہو جاتا ہوں اور غصے کے عالم میں میں اس سے ایسا کھیلتا ہوں جیسے بچے گیند سے کھیل رہے ہوتے ہیں یوم رضالی علیہ رحمان کیمیائی سعادت میں فرماتے ہیں غصہ ایک آگ ہے جو دل میں بھڑکتی ہے اور اس کا دھواں دماغ میں پہنچتا ہے اور وہ عقل کو کالا اور تاریخ کر دیتا ہے اور پھر عقل کام نہیں کر سکتی عقل کو کوئی اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی اس کی مثال حضرت امام غزالی علیہ رحما اس طرح فرماتے ہیں جیسے غار ہو اس غار میں اتنا دھواں ہو جائے کہ کوئی جگہ دھویں سے خالی نہ رہے اور اتنا اندھیرا ہو جائے اس دھویں کی وجہ سے کہ اس غار میں کوئی چیز نظر نہ آئے اسی طرح غصے میں مبتلا ہو کر انسان عقل سے پیدل ہو جاتا ہے اور اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی اور وہ ایسی ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جو اس کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہیں اسی لیے آج کا عنوان ہے غصہ عقل کا دشمن ہے جیسے کہ ہم پہلے سن چکے کہ جہاں جہاں ہم غصے کی مذمت کر رہے ہیں اس سے مراد اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا اور غصے سے بے قابو ہو جانا اگر غصہ شریعت کے عین مطابق ہو اور غصے میں کوئی شخص آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو اور وہ غصے میں بھی تھک بات کہے تو یہ غصہ برا نہیں بلکہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہے حضرت عبداللہ بن عامر بن آس رضی اللہ تعالی عنہما عن فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بھی سنتا اسے لکھ لیتا تو مجھے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ غصے میں نہیں ہوتے ہیں。تم ہر بات کو لکھ لیتے ہو تو میں نے یہ بات نبی اکنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی طاقت و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کے اشارت فرمایا میرا غصہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور میں غصے میں بھی حق اور سچ بات ہی کہتا ہوں تمام باتوں سے پھر یہ بات واضح ہوئی کہ غصہ جس کی مذمت ہے یہ وہ غصہ ہے جو ہم کرتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے ہے اور پھر کنٹرول سے باہر ہو کر ظلم زیادتی اور زبان سے اول فول بکنے لگتے ہیں غصہ کرنے والا اگر سوچے کہ غصہ کرنے کا سبب کیا ہے تو ایک واضح بات ہے کہ ہم سے کوئی طاقتور ہو تو اس کے سامنے ہم غصے کا اظہار نہیں کر سکتے اور ہمارے برابر ہو یا ہم سے کمزور ہو یا ہو تو طاقتور لیکن ہم اسے کمزور سمجھے تو پھر ہم اس کے سامنے غصے کا اظہار کرتے ہیں غصہ کرنے والے کو سوچنا چاہیے ہم جس شخص پر غصہ کر رہے ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں خالق نہیں ہے روزی ہم نے اس کو نہیں دی زندگی اور موت ہمارے قابو میں نہیں اسے زندگی ہم نے نہیں دی ہم سب اللہ کے آجز بندے ہیں ہم اپنے مالک حقیقی کی دن اور رات میں ہزاروں نافرمانیاں کرتے ہیں باوجود اس کے وہ سب کو برداشت کرتا ہے اگر ایک قصور پر بھی سزا دے دے تو کہیں ہمارا ٹھکانا نہ رہے حالانکہ ہم رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی حصہ نہیں رکھتے یہ محض اس کا فضل ہے کہ اس نے انعام کیا مگر پھر بھی ہم بندے ہو کر بندے پر اس قدر غصے میں آتے ہیں ذرا سی کوئی بات ہماری طبیعت کے خلاف ہو کوئی حرکت ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم غصے سے باہر ہو جاتے ہیں یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کے غزب سے ڈرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس پر ہم غصہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس مظلوم اور کمزور کو غصہ کرنے کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر اللہ کا غزب نازل ہو جائے اگر یہ بات سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے غصے پر قابو پالیں گے قرآن و حدیث کے مطابق تو ہم سن چکے کہ غصہ انتہائی نقصان دہ ہے اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ شریعت کی نافرمانی کرنے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا نقصان ہے جب شریعت نے غصے سے منع کیا تو یقیناً اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں اگر کسی چیز کو شریعت منع کرے اور اس کا نقصان ہماری سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے یقیناً آج نہیں تو کل ہم اس کے نقصانات کو سمجھ جائیں گے اور غصہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے آج میڈیکل سائنس نے بھی تسلیم کر لیا اور کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ بے شمار بیماریاں صرف اور صرف غصے کے بے جا اظہار سے پیدا ہوتی ہیں سائنسدانوں کی تحقیقات کو ایک رپورٹ کی صورت میں پیش کیا گیا اسے آپ اندازہ کیجئے غصہ دنیاوی طور پر بھی کتنا نقصان دہ ہے ایک رپورٹ میں کہا گیا دا گریٹسٹ ایفیکٹ آف اینگر از آن دا سینس وزڈن ایک وین سم ون بیکمس آؤٹ آف کنٹرول ان اینگر دین سینس تھنکنگ پاور اینڈ انڈرسٹینڈنگ ایبلٹی ول بی فیلڈ جس کے مانا یہ ہے کہ غصے کا سب سے خطرناک اثر انسانی سینس اس کی سوچ اور اس کی عقل پہ پڑتا ہے یہاں تک کہ کہا کہ جب کوئی شخص غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ سمجھنے کی صلاحیتیں وہ فیل ہو جاتی ہیں ناکام ہو جاتی ہیں اینگر کریٹس اسٹریس غصہ ذہنی دباؤ ٹینشن پیدا کرتا ہے گلوکوز انٹو دا بلڈ اسٹریم اور ذہنی دباؤ فیٹی ایس اور گلوکوز پیدا کرتے ہیں انسانی خونی بہاؤ میں دیس کین بی کنورٹ انچرل فیٹ اور پھر یہ گلوکوز اور فیٹی ایس یہ نیچرل فیٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اینڈ کولسٹرول اور اس سے کولیسٹرول بنتا ہے اینڈ ڈپوز آن آرٹیریل والس اور خون کی رگوں کی دیواروں پر چیزیں جم جاتی ہیں دیز ڈپازٹس کریٹ ریزسٹینس ٹو دا بلڈ فلو اور یہ ڈپوزٹ انہیں بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تھرو دا آرٹریز تو رگوں سے خون گزرنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے این کنٹریبیوٹ این کنٹریبیوٹ ٹو ہائی بلڈ پریشر اس طرح یہ چیزیں ہائی بلڈ پریشر پیدا کرتی ہیں اس ذہنی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے انسان سگریٹ نوشی کا سہارا لیتا ہے اور پھر سگریٹ نوشی ایک کثرت کرنے کی وجہ سے وہ مزید بیماریوں کا شکار ہوتا ہے معذ اللہ سما اللہ بعض لوگ شراب الکحل اور نشے کی طرف چلے جاتے ہیں وہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے ایک رپورٹ کے کی مطابق کڈنی یعنی گردے کے اوپر خون کی ایک رگ ہے جس کا نام رینل آرٹری ہے اس کے پاس ایک غدود ہے جسے سائنسی اصطلاح میں ایڈرینلن ہارمونز کہتے ہیں تو جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو یہ ہارمونز تیزی کے ساتھ خارج ہوتے ہیں اس سے دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جسم بے قابو ہونے لگتا ہے سانس پھولنے لگتی ہے چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور منہ سے بسا اوقات جھاگ نکلنے لگتے ہیں ایک رپورٹ میں کہا گیا اینگر ہیز سیریس سائکولوجیکل اینڈ فیزیولوجیکل افیکٹس آن دا باڈی بہت ہی زیادہ سنگین اور شدید جسمانی اور نفسیاتی برے اثرات انسانی جسم پر غصہ تاریخ کرتا ہے Along with heart disease anger can also cause muscular respiratory skin problem sexual problems گیسٹرو انٹیسٹائنل اینڈ ایٹنگ ڈس آرڈر اینڈ کیمیکل ڈپینڈینس اس رپورٹ میں کہا گیا کہ دل کی بیماری ہائی بلڈ پریشر کے علاوہ غصہ کرنے سے اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس میں سے ایک بیماری ہے پٹھوں کا درد چوڑوں کا درد سانس کی بیماری اور اسکن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں خصوصاً غصہ کرنے والے کا چہرہ جو اکثر غصے کا اظہار کرتا رہتا ہے اس کا چہرہ قدرتی حسن سے معروم ہو جاتا ہے اور اس رپورٹ میں کہا گیا سیکسل پرابلمز کہ جو لوگ غصے کا اکثر شکار رہتے ہیں وہ جنسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں پیٹ کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں کہا گیا کیمیکل ڈپینڈینس اس کا دار و مدار دوا پر ہوتا ہے اور وہ مختلف اوقات میں مختلف دوائیں کھاتا رہتا ہے اور ایک اذیت ناک زندگی گزارتا ہے ریسنٹ نارتھ کیرولینا اسٹڈی ریویلڈ those persons who become out of control in anger will have three ٹائم more chance ٹو ہیو ہارٹ اٹیک ہوٹر اینگر جو لوگ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے ان کے بارے میں نارتھ کیرولینا میں ایک ریسرچ کی گئی اور اس کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ جو لوگ غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں وہ تین گنا زیادہ heart attack کا چانس رکھتے ہیں ون out of every سیون persons ایز or will have ہر disease before the age of سکسٹی جو لوگ غصے میں اکثر مبتلا رہتے ہیں تو ساٹھ برس کی عمر سے پہلے پہلے دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے ان کے چانس فورٹین پرسینٹ ہیں ٹو آؤٹ آف فائیو ول ہیو ہائی بلڈ اور جو غصے کے عادی ہیں اور بالغ ہیں جن کی عمریں کوئی زیادہ نہیں ہیں نوجوان ہیں مگر غصے کی عادت کی وجہ سے 40% اس بات کے چانسز ہیں کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوں گے اسٹڈیز آف پیشنٹ ہیو شون ڈیٹ اینگر انکریز اسٹمک ایسیڈیٹی مریضوں پر ایک تحقیق کی گئی اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ غصہ میدے میں تیزابیت پیدا کرتا ہے اینڈ السر آر کاسٹ بائی ایکسیو اسٹمک ایسٹ اور السر میدے کی تیزابیت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ان تمام باتوں سے ان انتہائی واضح ہوا غصہ دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت بھی تباہ کرتا ہے در حقیقت غصہ کرنے والا کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا بلکہ خود وہ اپنا نقصان کر رہا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے وہ غصے کی برائی ہمارے ذہنوں سے دور کرتا ہے اور اچھے اچھے نام غصے کو دیتا ہے کبھی اسے بہادری کہتا ہے کبھی جرت کا نام دیتا ہے کبھی ہمت و جمع مردی کا نام دیتا ہے حالانکہ غصہ کرنا بہادری کی علامت نہیں بلکہ یہ کمزور آساب کی علامت ہے اگر غصہ جمع مردی کی علامت اور نشانی ہوتا تو عورتیں بچے بوڑھے بیمار غصے سے دور رہتے حالانکہ عورتیں بچے بوڑھے اور بیمار جلد غصے میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے آساب کمزور ہوتے ہیں بس یہ معلوم ہوا کہ غصہ جمع مردی اور بہادری ہمت کی علامت نہیں ہے ابن ماجہ کتاب الزہد چپٹر نمبر ایٹین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں ان ج آتے آند آتی غی اللہ کے نزدیک تمام گھونٹوں میں سب سے پسندیدہ گھونٹ غصے کو پینا ہے قغما آبد ان وجہ یہ وہ گھونٹ ہے کہ بندہ اس غصے کے گھونٹ کو پی جاتا ہے اللہ کے رزا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ سب سے پیارا گھونٹ ہے حضرت ابو داؤد کتاب الادب چپٹر نمبر ترمیزی اور امام, ترمزی اور امام ابن روایت کرتے ہیں ان اللہ اللہ اللہ ہے اللہ اللہ اللہ نے اشارت فرمایا من کا ویلا جو کوئی غصہ پی لے اور اس کا ناجائز اظہار نہ کرے باوجود یہ کہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہو دا اللہ سبحان خلا الحور اللہ رب العالمین کل و روز قیامت تمام مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور فرمائے گا کہ جس حور کو تو چننا چاہے پسند کرنا چاہے اسے پسند کر جنت میں داخل ہو جا تبرانی فی الوسط ا ترغیب ترغیب تیسرے ذل نمبر 302 پر یہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا من دفع غد بہو دفاع جو اپنے غصے کو دور کرے گا اللہ تعالی اس سے اپنا عذاب دور کر دے گا ومن خاف و لسان الله سطرت ہو جو کوئی اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالی اس کے عیبوں کی پردا پوشی فرمائے گا دو باتوں سے ایک مسئلہ واضح ہے کہ غصہ دنیاوی اعتبار سے صحت کے لیے نقصان دہ مگر جب ہم غصے کا گھونٹ پئیں غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ وجل یہ غصہ پینا ایسا مقبول عمل ہوگا کہ یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا حدیث پاک میں فرمایا جہنم کا ایک دروازہ ایسا ہے اس سے وہی شخص داخل ہوگا جو شریعت کے خلاف غصے میں مبتلا ہوتا ہوگا حضرت فزیل بن ایاز حضرت سفیان سوری اور دیگر بزرگان دین علیہم الرحمہ متفق ہیں کہ غصہ برداشت کرنا سب سے بہتر کام ہے اگر دیکھا جائے تو شیطان کا ایک وار ابھی ذکر کیا گیا کہ شیطان غصے میں مبتلا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمت اور جواں مردی کا کام ہے لیکن اگر ہم غور کریں تو غصے کے عالم میں انسان عقل سے اتنا پیدل ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے کے باوجود اس وقت اس کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں جیسے گویا کہ ایک پاگل ہے کوئی اگر کسی کو پاگل کہے تو انسان یہ لفظ برداشت نہیں کر سکتا اور سوچیں غصے کے عالم میں وہ کیسی حرکتیں کرتا ہے سانس پھول رہی ہے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے سرخ ہو رہی ہیں کبھی برتن اٹھا اٹھا کر مار رہا ہے کبھی بچوں کو مار رہا ہے کبھی اپنا سر دیوار پہ مار رہا ہے کبھی اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہے در حقیقت غصہ عقل کا دشمن ہے وہ انسان کو پاگل پن میں مبتلا کر دیتا ہے جب بھی غصہ آنے لگے یہ تصور کریں کہ کیا میں پاگل بننا پسند کرتا ہوں اس کے علاوہ غصے کے یہ بھی نقصانات ہیں کہ غصے کی وجہ سے انسان کینہ، بغض، عداوت حسد، غیبت چگلی میں مبتلا ہو جاتا ہے خاص طور پر جس شخص سے انسان انتقام نہ لے سکے تو دل کے اندر اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے حسد آ جاتا ہے وہ اگر غصے کا اظہار اس کے سامنے نہیں کر سکتا تو پیٹ پیچھے وہ غیبت اور چگلی میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بہتان اور الزام تراشی میں مبتلا ہو جاتا ہے غصہ پیدا کیوں ہوتا ہے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ غصہ پیدا ہونے کا ایک بہت بڑا سبب غرور اور تکبر ہے جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو بات بات میں اسے غصہ آتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری توہین ہو گئی سامنے والے کو وہ حقیر سمجھتا ہے اس لیے غصے کا اظہار کرتا ہے غصے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے بچانے کی ضرورت ہے غصے کا دوسرا سبب مذاق اور ٹھٹا ہے کہ جب ہسی مزاق کا ماحول ہوتا ہے تو انسان بسا اوقات کسی کا مذاق اڑا لیتا ہے لیکن جب اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا غصے کا ایک سبب عیب جوئی اور ملامت ہے کسی کو ملامت کیا جائے تو پھر سامنے سے ری ایکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے سامنے والا اس کے عیب بیان کرے گا اسے ملامت کرے گا اور وہ برداشت نہیں کر سکے گا اور غصے کا شکار ہو جائے گا مالو جا کی ہرس کہ مال اور عزت کی لالچ غصے میں مبتلا کر دیتی ہے جب مال کا نقصان وہ دیکھتا ہے اپنی عزت کا نقصان دیکھتا ہے تو بہت زیادہ وہ غصے کا شکار ہوتا ہے سب سے اہم موڑ جس موقع پر بڑے بڑے غصے کا شکار ہو جاتے ہیں وہ ہے سب کے سامنے رسوائی یہ ایک ایسا سبب ہے اس وقت اللہ رب العالمین جسے محفوظ کرے وہی غصے کے ناجائز اظہار سے بچ سکتا ہے غصے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ایسے دوستوں کا ارد ہونا جو اس کے غصیلے پن کو بہادری اور جرت و غیرت کا نام دے حالانکہ آپ جانتے ہیں یہ بہادری ہی نہیں بلکہ کتوں اور درندوں کا کام ہے ایک اس کا سبب یہ ہے کہ بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں روب ضروری ہے اور روب کے لیے وہ غصے کا اظہار بیوی بچوں پر وہ کرتے ہیں باہر تو وہ نرمی اور اخلاق کا پے کر نظر آتے ہیں حالانکہ حقیقی نرمی کے زیادہ مستحق تو بیوی بچے ہیں یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان غصے کا شکار ہوتا ہے تو غصے سے بچنے کے لیے ان اسباب کو ختم کیا جائے خصوصا جب سب کے سامنے رسوائی ہو جائے وہ یہ خیال کرے کہ غصے کا اظہار کرنے سے مزید رسوائی ہوگی لہذا خاموشی میں ہی بہتری ہے امام غزالی علیہ رحم اشاد فرماتے ہیں کہ غصے کا ناجائز اظہار یہ حرام ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے غصے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں لہذا غصے کے علاج کرنے کے چند طریقے آخر میں عرض کیے جاتے ہیں انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان پر غصہ تاری ہو تو یہ تصور قائم کر لے کہ اگر میں غصے میں بے قابو ہو گیا اور اللہ تعالی ناراض ہو گیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن جلال فرمائے گا اور اللہ کو مجھ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جو مجھے دوسروں پر حاصل ہے تو اللہ کے غذب سے وہ ڈر کر غصے پر کنٹرول کریں نمبر دو قرآن و حدیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بار بار غصے کے نقصانات کو دہرائے اور اپنی اس عادت کو برا سمجھے اور اس عادت کو دور کرنے کی کوشش کرے مثلا یہی کیسے وہ وقتاً فوقتاً سن لے بعض احمد غصے کے ناجائز اظہار کو ایپ ہی تسلیم نہیں کرتے یہ بات یاد رکھیں ایسوں کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے غصہ عقل کا دشمن ہے لہذا انسان غصے کی وجہ سے عقل سے اس قدر دور ہو جاتا ہے کہ وہ اس عیب کو عیب بھی نہیں سمجھتا وہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ غصے سے بچنے سے اور غصے کو قابو میں رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اور اس کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں جب وہ یہ تصور قائم کرے گا تو انشاءاللہ شاء تعالی غصے پر کنٹرول اسے نصیب ہوگا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد علیہ رحمٰ اپنی کتاب سنن ابی داود میں کتاب العدب چیپٹر نمبر تین میں اشار فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ کوئی غصے کے عالم میں کھڑا ہو پل یجلس تو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے یعنی اپنی حالت کو بدل دے حالت بدلنے سے جگہ چینج کرنے سے غصے کی کیفیات کم ہو جاتی ہیں اسی طرح غصے کے عالم میں ہو تو وضو کر لے چھٹا پوائنٹ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غصے کے عالم میں ناک میں پانی چڑھائے تو ناک میں پانی چڑھانے سے بھی غصہ دور ہو جاتا ہے ساتواں علاج یہ ہے کہ شدید غصے کا عالم ہو وضو کر کے سجدہ کرے منہ خاک پر رکھے رخسار زمین پر رکھے زمین پر لیٹ جائے تو انشاءاللہ شاء تعالی اس کا غصہ جو شدت اختیار کر گیا ہے وہ کم ہو جائے اسی طرح کوئی ہمیں ذلیل رسوا کرے اور ہمیں شدید غصہ آئے ہم اس حدیث پاک کو یاد کریں جو ابو داؤد کتاب العدب چیپٹر نمبر فورٹی ون میں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالان عنہ کو جب کسی نے برا کہا اور آپ خاموش رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ افروز رہے اور پھر کافی دیر تک آپ سنتے رہے اور جب آپ نے جواب دینے کے لیے اپنی زبان مبارک کو کھولا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جانے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک وہ مجھے برا کہتا رہا آپ جلوہ افروز رہے اور جب میں نے اس کی باتوں کا جواب دینا شروع کیا آپ کھڑے کیوں ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نزل من آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا یہ آپ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا تھا فرشتہ اسے جواب دے رہا تھا اور اسے جھٹلا رہا تھا پلم تھا اور جب آپ نے جواب دینا شروع کیا راہبل ملک ہو تو فرشتہ چلا گیا شیتون ہو پلم اکن اجلسا شیطان آ گیا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جب شیطان آ چکا تو میں یہاں پر بیٹھوں بناد یہ ہے آٹھواں علاج یہ ہے انسان ایسے مواقع پر یہ تصور قائم کر لے کہ میں خاموش رہتا ہوں تو میری طرف سے فرشتہ جواب دے گا اور اللہ کی رحمت کے نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے عزت اور بلندی عطا فرمائے یہ کہ جب دل کسی بڑے امر عظیم میں مشغول ہوتا ہے تو ایسے موقعوں پر بھی غصہ دب جاتا ہے جب انسان کسی فکر میں ہوتا ہے وہ ایسی باتوں میں توجہ نہیں دیتا ایسے موقع پر غصہ چھپ جاتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ فکر آخرت اپنے اوپر تاریخ کرے ایسے کئی واقعات ہیں انسان اپنی یہ سوچ قائم کر لے کہ مجھ میں ہزاروں برائیاں ہیں اس شخص نے تو میرے چند عیب بیان کیے اگر یہ میرے سارے عیب جان لیتا تو میری کس قدر رسوائی ہوتی اللہ رب العالمین کی بارگوں میں دعا کرے کہ اللہ جو عیب اس نے میرے بیان کیے اگر وہ ہیں تو وہ بھی دور کر دے اور جو ایب اسے نہیں معلوم وہ بھی دور کر دے اور ہر وقت یہ فکر تاری ہو کہ کاش میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں تو پھر ایسی باتوں کو انسان اپنے ذہن پر سوار نہیں کرے گا اور غصے کے ناجائز اظہار سے محفوظ رہے گا ایک اس کا علاج یہ بھی ہے انسان یہ تصور کرے کہ جب بندہ غصہ نہیں کرتا تو اس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے ایک علاج یہ بھی ہے دنیاوی اغراض پر وہ نظر کرے اور سوچے کہ غصہ نہ کرنے کے کتنے فوائد ہیں اگر وہ غصہ کرے گا تو دوسرا بھی غصہ کرے گا اور ہو سکتا ہے غصے میں لڑائی شروع ہو جائے اور مجھے ہی نقصان زیادہ پہنچ جائے کیونکہ کبھی بھی دشمن کو حقیر اور کمزور نہیں سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے میں غصے میں کچھ ایسا کہہ دوں جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بدلہ لے لے اسی طرح یہ تصور کرے کہ غصے کی حالت میں شکل کیسی بگڑ جاتی ہے میں بالکل کارٹون جیسی شکل بنا لوں گا اور جو بھی دیکھے گا اس کے سامنے میں و ہو جاؤں گا تو میرا میرا روپ اور وقار غصہ کرنے سے جاتا رہے گا جب غصے کی حالت ہو تو ایک دفعہ پڑھ لے من الشیطان الرجیم اور ایک دفعہ پڑھے قوت بل علیم ی طرح ہر نماز کے بعد سات بار وہ اللہ پڑھنے کی عادت ڈالے وزو کرتے ہوئے یا قادرو کا ورد کرے انشاء اللہ تعالی ناجائز غصہ کرنے کی عادت نکل جائے فجر کی نماز کے بعد گیارہ بار اعود بل قانوجی اور گیارہ بار سورہ اخلاص اللہ احد شریف جو کوئی پڑھنے کا عادی ہوگا شیطان پورے دن اس سے گناہ نہیں کروا سکتا جب تک کہ وہ شخص خود نہ کرے جب شیطان کا حملہ ناکام رہے گا انشاءاللہ غصے سے بھی وہ محفوظ رہے گا یوں تو ناخن کاٹنا جمعے کے دن سنت مبارکہ ہے لیکن غصے کا علاج کرنے کے لیے پیر کے دن ناخن کاٹنے کو علماء نے بیان کیا کہ اس سے غصہ دور ہو جاتا ہے جب غصے میں انسان بے قابو ہونے لگے تو گیارہ بار یا ودودو کا ورد کرے یا ودودو واؤ دال, دال یا ودو اس کا ورد گیارہ مرتبہ کرے اور اسے پڑھ کر پانی بدم کرے اور تین سانسوں میں پانی پی لے انشاءاللہ اسے غصے پر قابو نصیب ہوگا کیوں شخص یہ سمجھتا ہو سب کچھ جاننے کے باوجود جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں اپنے آپ کو یا کسی اور کو نقصان پہنچا دیتا ہوں اور وہ غصے کے اس عمل سے نجات پانا چاہتا ہو صبح سورج نکلنے سے پہلے پانی پر اکتالیس بار یا ودودو پڑھ کر تم کرے اور نہار مو وہ پانی پی لے یا جو شخص غصے کا عادی ہو اسے پلا دیا جائے اور اگر وہ ڈائریکٹ پینے کا عادی نہ ہو یعنی اسے اگر کہا جائے کہ یہ ہم نے دم کیا ہے تو بعض ایسے نادان ہوتے ہیں کہ وہ غصے کے عادی بھی ہوتے ہیں اور غصے کو برا بھی نہیں سمجھتے اور اسے دور کرنا بھی نہیں چاہتے لیکن گھر والے ان کے غصے کی عادت سے تنگ ہوتے ہیں تو جو پانی ایسے لوگ استعمال کرتے ہوں ان میں یہ دم کیا ہوا پانی ملا دیں اور چالیس روز تک یہ عمل کرتے رہیں انشاء اللہ از وجل اس بیماری سے نجات مل جائے گی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ غصہ شیطان کا کامیاب ترین وار ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی روحانی محفلوں میں شریک ہوں اچھے ماحول اور علم قرآن و حدیث سے منور ہوتے رہیں تاکہ برائی کو ہم برائی سمجھیں اور اس کے علاج کی فکر کریں الحمدللہ نور والے پیارے کلام کا درس نور قرآن نشست میں. یعنی نور والے نشست میں نور والے پیارے کلام کا درس ہوتا ہے انداز یہ ہوتا ہے ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے اسکرین پر قرآن پاک کے الفاظ کا جلوہ ہم دیکھتے ہیں ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جاتی ہے ہر جمع المبارک کو رات دس بجے سے لے کر ساڑھے گیارہ بجے تک باہر شریعت مسجد میں یہ پروگرام ہوتا ہے باہر شریعت مسجد بادرآباد چورنگی کے پاس واقع ہے یہ کراچی میں بڑی روحانی نشس ہوتی ہے اس نور قرآن نشس میں خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے اللہ رب العالمین ہم پر کرم فرمائے قرآن پاک سمجھنے کا ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے اور نور قرآن پاک سے ہم ایسے منور ہوں ہماری دنیا آخرت ہمارا ظاہر و باطن قرآن پاک کے نور سے روشن و منور ہو جائے اللہ رب العالمین ہر معاشرتی برائی سے اور خصوصاً غصے کے ناجائز اظہار سے ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین مجا بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم